آمن اے ایمان والوں لا تس الشیا ان تب دلاگم تسم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو اگر وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان آ کر بسا اوقات فضول سوال کر لیتی آپ جانتے ہیں اگر آپ سے بھی کوئی فضول سوال کرے تو طبیعت پر بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے تو غیر ضروری جب سوالات کرتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی اختیار فرما جواب نہ دیتی جس کی ضرورت محسوس کرتے آپ اس کا جواب دیتے تو منافقین یہ شور مچاتے کہ اگر یہ نبی ہیں اور یہ غیب کے علم کو جانتے ہیں تو ہر بات کا جواب کیوں نہیں دیتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی کسی حکمت کے تحت ہوتی پھر ایک دن ایسا ہوا کہ منافقوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََ وسلم منبر پر جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے فرمایا سلونی معاش تم تمہیں جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا اور اس حدیث کی شرح میں علما نے بیان کیا گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میرا خاموشی اختیار کرنا حکمت کے تحت تھا اس کا یہ مطلب نہ لو کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور تم اگر میرے علم کو دیکھنا چاہتے ہو تو آج میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا اور تمہیں یہ بتاؤں گا کہ اللہ نے مجھے کتنا علم تھا فرمایا تو کسی نے یہ کہا کہ میں کہاں جاؤں گا تو آپ نے فرمایا وہ منافق تھا حضور کے پیچھے نماز پڑتا تھا لیکن تھا منافق آپ نے اس کا پردہ نہ رکھا اور فرمایا تو جہنمی ہے کسی نے کہا کہ میرا والد کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جس سے منسوب ہو وہی تمہارے والد ہیں تمہاری ماں نے کوئی بری حرکت نہیں کی یعنی حضور نے کوئی پردہ اس دن نہ رکھا تو صحابہ کرم لرز گئے اور ہر ایک پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو جلال میں فرما رہے ہیں ناراض ہو کر فرما رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر اللہ کا غزب آ جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی روتے ہوئے گھٹنے کے بن کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئیں ہم آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں ہمیں کوئی سوال نہیں کرنا ایمان والوں حضور سے ایسے سوالات نہ کرو اگر ان کا جواب ظاہر ہو جائے تو تمہیں برا لگے وہ ان تسلو انہا ہی قرآن قرآن نازل ہو رہا ہے اس وقت تم نے اگر سوال کیا کسی چیز کے بارے میں کسی حکم کے بارے میں تو بتا کم تو وہ حکم تمہارے لیے ظاہر ہو جائے اور پھر تم امن نہ کر سکو گے تم بھی مشکل میں آؤ گے اور آنے والے بھی مشکل میں آئیں گے ابھی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا تو ایک دیہاتی کھڑے ہو گئے قیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج کرنا ہے کیا ہر سال حج فرض ہے آپ نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا وہ پھر کھڑے ہو گئے آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا تو تیسری مرتبہ کھڑے ہو گئے تینوں مرتبہ ایسا ہی ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ لے لو جس سے منع کروں اس سے رک جاؤ اور زیادہ سوالات مجھ سے مت کیا کرو کیونکہ اس وقت قرآن نازل ہو رہا اس وقت میری زبان سے جو نکلے گا وہ شریعت کا حکم ہوگا آپ نے فرمایا اگر میں تمہارے سوال میں نام میری زبان سے نکل جاتا تو ہر صاحب استطاعت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتے اے ایمان والوں جب قرآن نازل ہو رہا ہے آکام کے بارے میں سوال کرو گے تو کئی چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی اف اللہ عنہا حالانکہ اللہ نے وہ چیزیں تمہیں maaf فرمائی ہیں تو اللہ غفور حلیم اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے قد سالها قوم من قبلكم تم سے پہلے بھی ایک قوم نے کئی سوالات کی جیسے حضرت موسی علیہ السلام کی قوم پھر وہ ان احکام پر عمل نہ کر سکے ثم اصبحوا بها کافرین پھر وہ ان کا انکار کر کے کافر ہو گئے لیکن یہاں پر یہ عرض کر دو یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک حضور نے وشال ظاہری نہ فرمایا تھا اب چونکہ شریعت مکمل ہو گئی تو اب مفتی سے عالم سے جتنے بھی سوال کریں گے وہ جواب میں شریعت ہی بیان کرے گا سوال کرنے سے شریعت کا حکم چینج جی نہیں ہوگا اس لیے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ جو عالم سے مسئلہ اس لیے نہیں پوچھتے وہ سمجھتے ہیں پوچھ لیں گے تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا ایسا نہیں ہے طلب العلمی کل مسلم علم حاصل کریں یا نہ کریں ہر صورت میں علم حاصل کرنا فرض ہے اور اگر عمل نہ کیا اور علم بھی نہیں تو دو گناہ ہے ایک تو نہ سیکھنے کا گناہ ہے علم حاصل نہ کرنے کا گناہ ہے اور دوسرا گنا عمل نہ کرنے کا ہے اور جب کسی بات کا علم ہوتا ہے امید ہوتی ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی عمل کر لے گا تو اس لیے معلومات ہو اور یہ پتہ ہو کہ ہم یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں تو کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اس لیے علم حاصل کرنے میں ذرا برابر بھی جھجکنا نہیں چاہیے کئی ایسے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہم کیسے دیتے ہیں کسی کو کہ بابا نہ ہم نہیں سنیں گے بھائی سن لیں گے تو پھر تو عمل کرنا ضروری ہو جائے گا تو بتائیے آتی ہو اللہ آتی آپ سنیں یا نہ سنیں ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تو ضروری ہے ہاں سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب معلومات میں اضافہ ہوگا تو پھر ہو سکتا ہے کبھی ہدایت مل جائے اور انسان توبہ کر لے اور عمل کرے ماں جا محیرتوں وسیلتی ولا ہاں اللہ نے بحیرہ سا با وسیلا اور کو نہیں قرار دیا یہ اصل میں مشرقین کی من مانیاں تھیں وہ یہ خیال کرتے تھے کہ جو اونٹنی پانچ مرتبہ حمل سے ہو جائے اور اس کے یہاں پانچ مرتبہ بچوں کی ولادت ہو تو اس اونٹنی کو وہ بحیرہ کہتے اس کے کان چیر دیتے اور ساری بات جب یہ سفر پر جاتے تو اس طرح کی منت مانتے کہ میں اگر سفر سے واپس تندرست اور سلامتی کے ساتھ آ گیا تو میں اپنی اونٹنی کو صاحبہ بنا دوں گا اور وہ کیا کرتے وہ بھی عرض کرتا ہوں بحیرہ اب سمجھ گئے صاحبہ سمجھ گئے اب وسیلہ وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سواد سے ہے اس کی معنی وہ یہ لیتے کہ جب بکری سات مرتبہ حمل سے ہو جاتی اور اس کے یہاں سات مرتبہ بچوں کی ولاج بھی ہو جاتی اب ساتویں مرتبہ جو بچہ پیدا ہوتا اگر وہ نر ہوتا تو اسے مرد کھاتے عورتوں کو کھانے کی اجازت نہ ہوتی اور اگر مادہ بچہ پیدا ہوتا تو اسے بکریوں میں چھوڑ دیتے کوئی نہ کھاتا اور اگر نر اور مادہ دونوں ساتویں مرتبہ پیدا ہو جاتے تو یہ انہیں وسیلہ کہتے والامن یہ حام اونٹ کو کہتے وہ اونٹ جس کی وجہ سے دس مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے وہ اونٹ جس کی وجہ سے دس مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جائے تو وہ اس اونٹ کو حام کہتے حامی کہتے اب یہ بحیرہ ثاغبہ وسیلہ اور حامی کا کیا کرتے تو انہیں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے کہتے ان کا دودھ پینا حرام ان کے اوپر سواری کرنا حرام انہیں زبا کرنا حرام انہیں کھانا حرام اور یہ جنگلوں میں سے چھوڑ دیتے اور یہ بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے جانور ہوتے قرآن مجید فوقان حمید نے اس کی مذہبت فرمائی اور فرمائی بحیرہ سائبہ وسیلہ ورحامن یہ نام انہوں نے خود بنائے ہیں اللہ نے کوئی مقرر نہیں کیا یہ ان کے آباؤ اجداد نے من گھڑت باتیں اپنی طرف سے سوچی ہیں ولیکن اللذین کفر ہاں لیکن کافر لوگ یفترون علی اللہ کا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ اکثر اور اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے اس آیت کریمہ سے ان مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو من گھڑت اور من مانی رسمیں کرتے ہیں اور ہوتی وہ رسمیں شریعت کے خلاف ہیں یا بس اوقات وہ ناجائز منتیں مان لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لڑکے جب بڑے ہوتے ہیں تب بھی ان کے کان میں زیور ہوتا ہے اور اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو منت کا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس کو اتارتے ہیں حالانکہ مرد کے لیے زیور پہننا یہ حرام ہے اس لحاظ بعض آپ نے لڑکے دیکھے ہوں گے کہ ان کے بال تو کٹے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک لٹ جو ہے وہ نہیں کاٹتے اور اسے وہ بڑی لمبی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے والدین نے منت مانی تھی تو یہ حرام منت ہے اور اس کا پورا کرنا جائز نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے کندھے سے نیچے بالوں کے رکھنے کو حرام قرار دیا تو یہ لٹ تو کندھے سے نیچے ہوتی ہے تو یہ حرام ہے اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں جو زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہیں یا ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق قطع فرمائے و اداحم تا صلی اللہ و الا رسول اور جب کہا جائے ان سے آؤ اللہ کے نازل کردہ کلام کی طرف ان قرآن کی طرف آ جاؤ اور رسول کی طرف آ جاؤ اور شریعت کے پابند ہو جاؤ قَالُوا وہ کہتے ہیں حس گناہ و جدنا آبا ہمیں تو وہی کاپی ہے جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہم اسی پر عمل کریں گے یہ تو مشرقوں کی مذمت ہے کافروں کی مذمت ہے لیکن آج بھی کئی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ ناجائز رسومات کرتے ہیں شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے آبا و اجداد کے نقشے قدم پر چلیں گے ہم شریعت کو نہیں مانتے بسا اوقات یہ کلمہ کفر بھی قرب دیتے ہیں اس کی ایک میں مثال وراثت کا مسئلہ پیش کیا تھا بیٹی کو اثت میں جو حصہ نہیں دیتے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یہ رسم نہیں ہے تو خاندانی رسمیں جو شریعت کے خلاف ہوں ان پر عمل کرنا جائز ہی نہیں او لو کانا آبا لمو شا کیا اگر ان کے آبا و اجداد کسی چیز کو جانتے بھی نہ ہوں اور وہ ہدایت یافتہ بھی نہ ہوں گمراہ ہوں تو کیا پھر بھی وہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے یا آمنو اے ایمان والوں تم پر اپنی فکر کرنا لازمی ہے یعنی دوسرے کی اصلاح کرو مگر اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو کیونکہ دوسرے کا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا ہمارا اپنا گناہ ہمیں نقصان پہنچائے گا تو اس میں ان مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ جو کافروں اور منافقوں کی حرکت سے رنجیدہ ہو جاتے ان کے دل ٹوٹ جاتے تو انہیں فرمایا گیا کہ تمہارا کام تھا نصیحت کرنا تم نے نصیحت کر دی اب وہ جانے ان کا کام جانے تمہیں کل بروز قیامت اس پر پوچھا نہیں جائے گا لیکن جتنی ہم میں طاقت ہے اتنی نصیحت کرنا اور برائی سے روکنا ہم پر فرض ہے یا ایمان والوں تم پر اپنی جان کی اصلاح کرنا لازمی ہے اپنی فکر کرنا لازمی ہے اور تمہاری نصیحت کے باوجود بھی اگر کوئی نصیحت پذیر نہیں ہوتا تو رنج مت کرو اور سردہ نہ ہو لا یا من و اللہ ادا تم جب تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا عیدم واحد جمیان تم سب کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے اور پلٹ کر جانا ہے فیو نبی اکم بیما کم تم تامدون تمہیں خبر دے گا جو تم کام کیا کرتے تھے یادین آمن اے ایمان مانو شہادت بینک جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے حین اور وہ وصیت کرنے لگے تو تمہارے درمیان دو گواہ گواہی دیں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم موجود تھے اگر وہ موجود تھے اور اس کی وصیت لوگوں کو بتائیں اس نانی گواہ عدل کم تم میں سے دو عادل نیک شخص گواہی دیں لیکن سوال یہ ہے کہ مرنے والا اگر ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پاس کوئی مسلمان ہی نہ ہو کافر ہو تو کافر بھی وسیعت کی گواہ دے سکتا ہے او آران ہی مین غیر یا دو ہوں لیکن وہ مسلمان نہ ہو ان تم درد تم فی اور تم زمین میں سفر کر رہے ہو مسلمان کے سامنے وسیعت کرنا ممکن نہیں تو کافر کے سامنے وسیعت کر دو اور انہیں گواہ بنا دو وہ مسلمانوں کو جا کر بتائیں کہ مرنے والے نے یہ وسیعت کی یہ سارے حکم اس وقت تھے جب وسیعت کرنا فرض تھا جب وراثت کے مسائل بیان ہو گئے تو اب وسیعت کرنا فرض نہیں بلکہ مستحب ہے پھر بھی اگر کسی نے شریعت کے مطابق وسیعت کی ہے تو سننے والوں کو اس کی گواہی دینا لازمی ہے فا بد کم مصیبت موت تم سفر میں ہو اور موت کی مصیبت تمہیں آنے لگے تو جو ملے اس کو گواہ بنا کر وسیعت کر دو تاہ بس بَعْدِ دس پھر نماز کے بعد یعنی اصل مراد نماز اصل کے بعد تمام لوگوں کے سامنے وہ دونوں گواہ آئیں اور انہیں روک لیا جائے فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں ان تب تم اگر تمہیں شک ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو ان سے کہو کبھی قسم کھا کر حلف اٹھا کر یہ کہو کہ جو تم وسیعت کر رہے ہو صحیح وسیعت کر رہے ہو اور وہ قسم کھائیں اور یہ کہیں لا کہ ہم جھوٹی قسم کھا کر کوئی دنیا کی دولت حاصل کرنا نہیں چاہ رہے ولاکان ادا قربا اگر سے ہمارے رشتے داروں کا فائدہ ہو تب بھی ہم جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے ولا نق تم شہادت اللہ ہم اللہ کی گواہی نہیں چھپائیں گے ان عبن العاصمین اور یہ گواہ کہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو بے شک اس وقت ہم ضرور گناہ گار ہو جائیں گے اب انہوں نے جو گواہی دی ان کی گواہی سننے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہ تو کسمے بھی کھا رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کرینہ اور حالات یہ بتاتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں فائن او سی راحم قسمت فعق مقام ہوما من الدین صاحبہ علیہم اللیان شریعت نے بیان کیا کہ جب ان دونوں کے بارے میں محسوس کیا جائے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں گناہ کر رہے ہیں تو پھر میت کے قریبی رشتہ داروں میں سے دو کھڑے ہوں اس کی جگہ پر اور وہ میت کے بہت قریبی رشتہ دار ہوں سیمان بلگے اور وہ قسم کھائیں اللہ کی اور وہ کہیں کہ یہ جو گواہی دی گئی یہ گواہی ان, ان بنیاد پر غلط ہے دیکھیں شریعت میں گواہی کے لیے کئی قوانین ہیں مثلا اوقات شخص بھی نیک ہوتا ہے وہ گواہی بھی دے رہا ہے قسمیں بھی کھا رہا ہے لیکن حالات یہ بتاتے ہیں جھوٹ بول رہا مثلا ایک نابینا شخص ہے وہ کورٹ میں پیش ہو کر یہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں آٹھویں منزل پر تھا اور میں نے روڈ پر دیکھا کہ یہ شخص اس کو مار رہا تھا اب وہ شخص ایسی گواہی دے رہا ہے قرینہ یہ بتاتا یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس کی, اس کی تو آنکھیں نہیں یہ بینا بینا ہے تو آٹھویں منزل سے اس نے کہاں سے دیکھ لیا تو اس صورت میں گواہی کو رد کر دیا جائے گا نہ آح کو مین اور وہ یہ ثابت کرے کہ ہماری گواہی ان کی گواہی سے بہتر ہے ماں آدینا اور یہ ثابت کریں کہ ہم نے کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا ان عید المین وارمین اور اگر ہم ایسا کریں تو ضرور ہم ظالم ہو جائیں گے غالب ادنا شہادت الا وج ہی ہا ش فرمایا کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ گواہی اللہ وج ہی گواہی بالکل صحیح قائم ہو اس لیے یہ کرنا ضروری ہے او یو انت رد ایمان اور گواہی دینے والا بھی ڈرے کہ اگر میں نے جھوٹی گواہی دی اور میری گواہی جرا کے بعد رد کر دی گئی تو مجھے سخت سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ وہ جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہ کرے وہ اللہ اللہ سے ڈرو وس اور خور غور سے سنو یخ دل قبل فاصقی اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آئےت کریمہ کا شان نزول کیسے ہوا یعنی یہ کیوں نازل ہوئی اور یہ حکم کیوں بیان کیا گیا ایک مسلمان سفر پر تھے ان کے پاس بہت سارا سامان تھا اس میں ایک قیمتی سونے اور چاندی سے مرسا ایک پیالہ بھی تھا دوران سفر وہ انتقال کرنے لگے تو جب وہ انتقال کرنے لگے تو ان کے پاس دو عیسائی کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا سارا مال ان عیسائیوں کو دیا اور کہا کہ تم جا کر یہ مال اسے دے دینا ہمارے گھر والوں کو تو یہ لوگ مال لے کر مدیر شریف میں آئے مال پیش کر دیا جب انہوں نے مال پیش کیا تو ان کے وارسا نے مال کو کھولا تو مال کے اندر ایک جگہ پر مال کی فہرست چھپی ہوئی تھی تو اس مرنے والے نے احتیاط مال کی فہرست بھی اندر ڈال دی تو جب انہوں نے فہرست سے مال کو چیک کیا تو وہ سونے اور چاندی سے مرصہ پیالہ نہ ملا جو بہت ہی قیمتی تھا تو اب انہوں نے ان دونوں عیسائیوں کو بلایا اور کہا یہ بتاؤ کہ وہ انہوں نے کوئی دوران سفر خرید و فروخت کی تھی کہنے لگے نہیں وہ تو جاتے ہی بیمار پڑ گئے کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے کہیئے بتاؤ کہ کوئی چیز ان کی گم ہوئی تھی تھا نہیں کوئی چیز بھی گم نہیں ہوئی تھی کہیے بتاؤ کہ یہ جب بیمار پڑے تھے تو علاج وغیرہ انہوں نے کہاں سے کیا تو کہا علاج کی نوبتی نہیں آئی ہاں فورن مر گئے تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وہ پیالہ کہاں گیا چونکہ تمہاری باتوں سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیالہ بھی ان کا تھا اور یہ پیالہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں کہ وہ پیالہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اثر کی نماز کے بعد مسجد النبی شریف کے باہر یہ آئے اور لوگوں کے سامنے ان کو کھڑا کیا گیا اور انہوں نے جھوٹی گواہی دی یہ پیالہ اس میں نہیں تھا اور وسیعت کرنے والے نے یہی سامان ہمیں دیا ہے اب کیا ہوا کہ یہ پیالہ مکہ مکرمہ میں کسی کے پاس ملا اسے گرفتار کیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ تمہیں کہاں سے ملا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے ان دونوں عیسائیوں سے خریدا ہے اور جب میں نے خریدا تو یہ دو گواہ اور یہ لوگ میرے سامنے تھے تو ان گواہوں کو بلایا گیا یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ دونوں عیسائیوں نے یہ پیالہ مکے میں فلا شخص کو بیچا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ پیالہ واقعی اس مرنے والے کا ہے یا نہیں تو اس کی گواہی کون دے تو مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار تھے ان میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی اور کہا کہ یہ پیالہ اسی کا ہے اور ہم اس پیالے کو جانتے ہیں جب ایسا ہوا تو عیسائیوں کو بھی ماننا پڑا اور انہوں نے کہا ہم نے جھوٹ بولا تھا اور وہ اپنی غلطی پر نادم ہوئے اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو اس پر یہ قوانین بیان ہوئے اللہ تبارک کو تعالی کی بارکا میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فخان حمید کی نور سے منور فرمائے اور جو باتیں ہم سنتے ہیں اس پر عمل کا جذبہ عطا فرمائے